شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں موتی ہو کہ شیشہ جام کے در جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا کبشکوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا تم ناحک ٹکڑے چن, چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساگر دل ہے جس میں کبھی سد سے اترا کرتی تھی صحبائے غم جانا کی پری پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کر پھوڑ دیا جو میں تھی بہادی مٹی میں مہمان کا شاپر توڑ دیا یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوق بلوری سپنوں کے تم مَج جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے ناداری دفتر بھوک اور غم ان سپنوں سے ٹکراتے رہے بے رحم تھا چومک پتھراؤ یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے یا شاید ان ذروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا وہ جس سے تمہارے عز پہ بھی شمشاد کدوں نے رشک کیا اس مال کی دھن میں پھرتے تھے تاجر بھی بہت رازن بھی گئی ہے چور نگر یا مفلس کی گر جان بچی تو آن گئی یہ ساگر شیشے لال و گوہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چپتے ہیں لہور الواتے ہیں تم ناحک شیشے چن چن کر داون میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو یادوں کے گرے بانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے اک بقیہ ادھیڑا ایک سیاہ یو عمر بسر کب ہوتی ہے اس کار گہے ہستی میں جہاں یہ ساغر شیشے ڈھلتے ہیں ہر شے کا بدل مل سکتا ہے سب دامن پور ہو سکتے ہیں جو ہاتھ بڑے جاور ہے یہاں جو آنکھ اٹھے وہ بختاور یا دھن دولت کا انت نہیں ہوں گات میں لاکھ ہوں گات میں ڈاکو لاک مگر کب لوٹ جبر سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں یا پربت پربت ہیرے ہیں یا ساگر ساگر موتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکاتے پھرتے ہیں ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلام چڑھاتے پھرتے ہیں کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بڑھ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں ہستی کے اٹھائی گیروں کی ہر چال الجائے جاتے ہیں ان دونوں میں رن پڑتا ہے نت بستی بستی نگر نگر ہر بستے گھر کے سینے میں ہر چلتی راہ کے ماتھے پر یہ کالک بھرتے پھرتے ہیں وہ جوت جگاتے رہتے ہیں یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں وہ آگ بجاتے رہتے ہیں سب ساگر شیشے لال و ہر اس بازی میں بد جاتے ہیں اٹھو سب خالی ہاتھوں کو اس رنگ سے بلاوے آتے ہیں آئے کچھ عبر, کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے بام مینا سے دستے ساقی میں آفتاب آئے ہر رگے خو میں پھر چراغاں ہو سامنے پھر وہ بے نقاب آئے عمر کے ہر ورق پر عمر کے ہر ورق پر دل کو نظر تیری مہر و وفا کے باب آئے کر رہا تھا غم جہاں کا حساب آج تم یاد بے حساب آئے نہ گئی تیرے غم کی سرداری دل میں یوں روز انقلاب آئے جل اٹھے بزم غیر کے در و بام جب بھی ہم خانماں خراب آئے اس طرح اپنی خامشی گونجی گویا ہر سمت سے جواب آئے فیس تھیرا سر بسر منزل ہم جہاں پہنچے کام کامیاب آئے نظر غالب کسی گ پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں پھر آج کن بتا کا ارادہ رکھتے ہیں باہر آئے گی جب آئے گی یہ شرط نہیں کہ تشنا کام رہیں گرچہ بادہ رکھتے ہیں تیری نظر کا گلا کیا جو ہے گلا دل کا تو ہم سے ہے کہ تمنا زیادہ رکھتے ہیں نہیں شراب سے رنگیں تو غر کے خوں ہیں کہ ہم خیال وض قمیض و لبادہ رکھتے ہیں غم جہاں ہو غم یار ہو کہ تیرے ستم غم جہاں ہو غم یار ہو کہ تیرے ستم جو آئے آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں جواب واحض چا بک زباں میں فیض ہمیں یہی بہت ہے جو دو حرف سادہ رکھتے ہیں تیری صورت جو دل نشیں کی ہے آشنا شکل ہر کی ہے حسن سے دل لگا کہ ہستی کی ہر گھڑی ہم نے آتشیں کی ہے صبح گل ہو کہ شام میں خانہ مدا اسرو نازنی کی ہے شیخ سے بے حراس ملتے ہیں ہم نے توبہ ابھی نہیں کی ہے ذکر دوزخ بیان حور و قصور بات گویا یہیں کہیں کی ہے عشق تو کچھ بھی رنگ لا نہ سکے خوں سے تر آ کی ہے کیسے مان حرم کے سحل پسند رسم جو عاشقوں کے دی کی ہے فیض و خیال سے ہم نے آسماں سندھ کی زمیں کی ہے زندہ کی ایک شام شام کے پیچو خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات سینے زندہ کے بے وطن نشجار سرنگوں مہو بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار شانۂ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی دست جمیل خاک میں گل گئی ہے آبِ نجوم نور میں گل گیا ہے عرش کا نیل سبز گوشوں میں نیل گونس آئے لیل ہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فرا کے یار آئے دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہیں زندگی اس پل ظلم کا زہر گھولنے والے کامرآ ہو سکیں گے آج نقل گائے وسال کی شم میں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے زندہ کی ایک صبح رات باقی تھی ابھی جب سرے بالی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سہر آئی ہے جاگ اس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی جام کے لب سے تہ جام اتر ہے حق سے جانا کو ودا کر کے اٹھی میری نظر شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھنور چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کمل گر گر کر ڈوبتے تیرتے مرجاتے رہے کھلتے رہے رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے صحن زندہ میں رفیقوں کے سنہرے چہرے سطح ظلمت سے دمکتے ہوئے ابھرے کم کم نیند کی اوس نے ان چہروں سے دھو ڈالا تھا دیس کا درد فرا کے رخ محبوب کا غم دور نوبت ہوئی پھرنے لگے بیزار قدم زر فاقوں کے ستائے ہوئے پہرے والے اہل زندہ کے غضب ناک خروشاں نالے جن کی باہوں میں پھرا کرتے ہیں باہیں ڈالے لذت خواب سے مخمور ہوائیں جاگیں جیل کی زہر بری چور صدائیں جاگیں دور دروازہ کھلا کوئی کوئی بند ہوا دور مچھلی کوئی زنجیر مچل کے روئی دور اترا کسی تالے کے جگر میں خنجر سر ٹپکنے لگا رہ رہ کے دریچہ کوئی گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمن جاں سنگ و فولاد سے ڈھالے ہوئے جنات گراں جن کے چنگل میں شب و روز ہیں فریات گناں میرے بیکار شب و روز کی نازک پریاں اپنے شاہ پور کی راہ دیکھ رہی ہیں یہ اسیر جن جس کا ترکش میں ہیں امید کے جلتے ہوئے تیر نا تمام یاد دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب اٹھ رہی ہے کہیں غربت سے تیری سانس کی آنچ اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدم مدم دور افپار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات یاد غزال چشمہ ذکرِ سمن نظارہ جب چاہا کر لیا ہے کنجے کفس بہاراں آنکھوں میں درد مندی ہونٹوں پہ عذر خواہی جانا نوار آئی شام فراق یاراں ناموں سے جان و دل کی بازی لگی تھی ورنہ آسان نہ تھی کچھ ایسی راہ وفا شیارہ مجرم ہو کوئی رہتا ہے نہ سے ہو کا روئے سخن ہمیشہ سوئے جگر فاراں ہے اب بھی وقت ذاہد ترمیم ذہت کر لے سوئے حرم چلا ہے امبو ہے باد شاید قریب پہنچی صبح وصال ہمدم موجے سوال ہے خوشبو خوش کنارہ ہے اپنی کشت ویراں سر سبز اس یقین سے آئیں گے اس طرف بھی اک روز ابر و باراں آئے گی فیض ایک دن بعد بہار لے کر تسلیم میں فروشاں پیغام میں میں گزارا قرض نگاہ یا ادا کر چکے ہیں ہم سب کچھ نثار راہ وفا کر چکے ہیں ہم کچھ امتحان دستے جفا کر چکے ہیں ہم کچھ ان کی دسترس کا پتہ کر چکے ہیں ہم اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی قاتل سے رسم و راس سوا کر چکے ہیں ہم دیکھے ہیں کون کون ضرورت نہیں رہی کو ستم میں سب کو خفا کر چکے ہیں ہم اب اپنا اختیار ہے چاہے جہاں چلیں رابر سے اپنی راہ جدا کر چکے ہیں ہم ان کی نظر میں کیا کریں پھیکا ہے اب بھی رنگ جتنا لہو تھا صرف کبا کر چکے ہیں ہم کچھ اپنے دل کی خوکہ بھی شکرانا چاہیے سو بار ان کی خوکہ گلا کر چکے ہیں ہم میں خانے کی رونق ہیں کبھی خان کہوں کی اپنا لی حوس والوں نے جو رسم چلی ہے دلدار یہ وا کو ہمیں باقی ہیں ورنہ اب شہر میں ہرند خرابات ولی ہے